ان ابل اب تین بے عالی بی بکا مُبَارَكٌ وَحْدَ اللَّهِ الْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَمَّا سِفِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ اللہ مولانا پولا ہر قسم دی ہمدو تنا تعریف تمجید تقدیس اس مالک الملک رب العزت واہدہ لا شریق نائق ہے کہ جس نے اس روئے زمین اندر اپنی سب تو پسندیدہ جگہ اور سب تو بہترین مقامات کی نشاندہی فرما دیتی اور اپنے بندیا جگہ اور مقامات سے ایک خاص طریقے نل حاضری دا موقع دے دیتا. اللہ کرے کہ ابھی اس خاص طریقے کے مطابق وہ جگہ اور مقامات سے حاضری دے کے اپنے اللہ کو راضی اور خوش کر لئیے اور ایک حاضری ساری دنیا اور آفرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لو ایک موقع پہ سوال کیا گیا پہ. اور آپ کو لو سوال ہندے ہوں اللہ کے نمائندے اس دنیا اندر پیغمبر ہی ہندے ہیں علیہ مستراہ اللہ دی رضا دے کم دس والے یا اللہ کی ناراضگی بات دس والے صرف اور صرف پیغمبر ہی ہیں علیہ مسلح حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کہہ سکی ہے اور ناراض کہ صرف پیغمبر علیہ السلام مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور ناراضگی باتیں دسے لہٰذا کوئی بھی مسئلہ پیش تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندری حاضر ہو کے سوال کر دے اور پوچھ دے اگر اللہ کی طرفوں سوال کا جواب پہلے آ چکا ہوں رسول مقدول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں گے کہ جی اجے اس بارے اندر کوئی حکم کوئی اطلاع اللہ کی طرف کوئی پیغام نہیں آیا ہوں پھر آپ فرما دے کہ انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اس سوال کا جواب دے دے بات کمی سیجی ہے کن سادی ہے کن آسان سہم ہے کہ پیغمبر بھی اپنی مرضی ن کوئی بات ایسی نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم تا وقت کہ اللہ کی طرف پیغام نہیں آ جائے اور یہ بات پرانی مجید اندر اللہ نے ارشاد ساتھ فروا دیتی تاکہ کسی نے کوئی شک اور سدھا نہ رہے کوئی بد وقت اور بد تینک یہ نہ کہہ سکے اور یہ نہ سہ سکے کہ پیغمبر دیا باتوں کا اعتبار ہے نہ اسے یہ بات اب بڑے ہی جا رہی ہے جس طرح کڑوی تو کڑوی دوائی سے چینی چڑھا کے شوگر کوٹڈ پلز بنا کے اور گولیاں بنا کے مریض میں کڑوی دوائی کھلا دیتی جاتی دیئے اج دن کو بھی چینی چڑھائی جا رہی ہے ساتھ لوگ ہر غلط غلط بات میں نکل سکتے ہیں آج سنت دے اور حدیث دے خلاف ایک پوری طرح یلگائے ہو رہی ہے لیکن بڑے عجیب و غریب انداز اندر بڑے انوکھے اور اچھوتے طریقے وال پتا بھی نہ چل اور دین برباد بھی ہو جائے اللہ لہ ایسے بدبخت اور بد تین پیوروں کو مسلمانوں میں ماقوف رکھتے میرے یہ کہ قرآن ہی قرآن ہے پیغمبر دیا باتوں سے اعتبار ہے نوز باللہ حالانکہ اللہ نے قرآن اندر ہی فرمایا ہے وَمَا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدی بھی اپنی مرضی نل کوئی بات نہیں کرتے جدوں تک ساری سر کو وہی نہیں آ پیغمبر سے امتی کا بڑا یہ ہے کہ اللہ پیگمبر نات دس جائے پیگمبر اگے ان کے سن لو راہ یو کر لے موتا اتی تین میرے اللہ گفتگو خدا ہم کلام ہوتا ہے, ہے خدا گل بات کرتاب سڈے سے کیوں نہیں اترتی اللہ نے یہ اللہ کسی آم آدمی جن تھوڑا جا اختیار یا اقتدار مل جائے آدمی وہ گپتگو کرے گیا ہوں ایک قسم کا درو شخصیت دا جمال تاری ہوں وہ سامنے صحیح بات نہیں کر سکتا کہ کیا اللہ ہر شخص نو بات کرنے کی ہمت اور ضرورت ہے شخص اندر امی طاقت اور سکت ہے کہ جی اللہ نل گفتگو کر سکے اللہ نے وہ خاص شخصیت پیدا کروائیا انہ کا انتخاب کیتا جنہاں اندر یہ ہمت اے سکت اور اے طاقت رکھی گئی کہ وہ اللہ کی بات سنن اللہ نل ہم کلام دا اللہ نے ایک ایسا عجیب تعلق قائم ہوں گا سر سلاح وسلمخصت ہی نہیں اپنے اندر رسور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تے اتر رہی ہوں ادیس اندر آد ہے سخت سردی داتوں اندر آپ کی پیشانی مبارک تو پسی نہ جب لوگ دو لو تین تین کپڑے لپیٹ کے سردی تو بچن دی کوشش کر رہے ہوں گے محمد الرسول اللہ, اللہ, اللہ ہو بوجھ محسوس کر دی کہ پیٹ زمین نک پہ اللہ اعلم حیث اے اللہ ہی جانتا ہے کہ رسول کینوں بنا چاہیے رتالت کن تو بڑے انوکھے انداز نل حدیث کا انکار کیتا جا رہا ہے کہ قرآن ہی ہے سب کچھ اگر میں یہ کہ اے بے محل اور بے جا نہیں ہوگے گا کہ قرآن کا پار کن نے کرایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ چیری زبان کہ میں رارے ہراس اللہ کا کلام میرے سے اترنا شروع ہو اگر پیغمبر دی ایک پاسے کر دیا جائے کہ قرآن نہیں منیا جا سکتا پیرمبر تا قرآن ہے قرآن کا کتاب ہے یہ میرے سے اتری ہوئی کتاب ہے بہرحال بڑا وسیع موضوع ہے تیم گفتگو کرنی مقصود ہے کہ آپ پلو سوال, کیتا اور سوال ایسا جا جواب پہلے نہیں آیا سوال یہ ای گیا اے اللہ دے صلی اللہ, علیہ وسلم ساری روئے زمین اندر اللہ رو سب تو پیاری جگہ سوال کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا کرمایا انتظار چند لے گزرے حضرت جبری لسلام آ گئے کیسی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ پورا سوال یہ ہونا چاہیے سب تو محبوب اور پیاری جگہ اللہ کہی تو سب تو بری جگہ کہڑی سوال سب نے کرنے لگتا ہے تصویروں ایو الارض یا رسول اللہ صلی اللہ سب تو پیاری اور محبوب جگہ اللہ کے نزدیک حضرت جبری عرض کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ مکمل سوال کا جواب دے کے ہے اور جواب کی آیا فرمایا یہ سوال کرے دس د کہ اللہ دے نزدیک سب تو محبوب اور پیاری جگہ جہی ہے وہ روئے زمین اندر اللہ دیا مسجد ہیں اللہ دے گھر ہیں یہ اللہ میں سب تو تا پیاری جگہ اور سب تو بری جگہ اللہ دے نزدیک بازار ہیں ہویاں جتنے جانے ہوکل ہویاں نہ ہو چاہدہ ہویاں بھی کئی گناہ انسان کو لو یہ خواہش نہیں ہوں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی اللہ کی نافرمانی کروں لیکن یہ نافرمانی ہو رہی ہوں کدی یہ شعور اور احساس ہے اور کبھی احساس نہیں ہوں تو گناہ ہو رہا ہوں اس واسطے ایک دعا آ ایسی سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بازار اندر کسی ضرورت واسطے نکلو بغیر ضرورت نکلنا ویسے ہی منع ہے اپنے آپ آسمائش اندر پانا اپنے آپ مصیبت بغیر ضرورت اندر نکلنا ملے ضرورت وقت جدو نکلو جاؤ اس ہوئے پڑھ لیا کرو لا واہ شری لہل ملکو تو کلمات پڑھ کے بازار اندر نکلو توسی نہ چاہتے ہو بھی جی گناہ کر لو گے اللہ وہ سارے ہی معاف کر دے یہ دعا سکھائی بازار اندر نکلنے میرے او دوست میرے او بزرگ میرے او باپ جنہ دیا دکان ہیں وہ نے یہ دع یاد کر لینی چاہیے اور او جدو اپنی دکان کی طرف جان بازار کی طرف جانے یہ دعا پڑھ لین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یقین دہانی فرمائی کہ اللہ جدو کوئی یہ دعا پڑھ کے بازار جائے گا وہ گناہ معاف کر دے سب تو پیاری اور محبوب جگہ فرمایا مسجدان ہیں اور پھر مسجد کی درجہ بندی فرما دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر عجر و دا ایک معیار دس کے دی درجہ بندی کر دی ساری روئے زمین چو مسجد اللہ نو تے ساری مسجد چو اللہ نو سب تو پیاری مسجد مسجد الحرام ہے بیت اللہ ہے خان ہے دے مقام اور مرتبے نوہور کوئی دوسری مسجد نہیں پہنچ سکتی آم دنوں ادر بیت اللہ اندر ایک رقط نماز کوئی شخص ادا کرے اللہ نے ایک لاکھ رقت کے برابر وہ اجر اور ثواب رکھ لیتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جڑا تقریباً ایک مہینہ پہلے گزر گیا ہے اج انتیسواں دن ہے شوال دا رمضان اندر بیت اللہ اندر ایک نماز پڑھے کوئی شخص تے ستر لکھ نماز کے برابر اجر سوا مل اس مسجد کے بارے اندر اپنے اس گھر دے بارے اندر فرمایا اف والا بھائی بے بدکا سب تو پہلا میری عبادت کا کر انسانہ واسطے عبادت گاہ جینوں مقرر کیتا گیا للزی لل بے بکہ او وہ کرج جڑا مکے اندر ہے بکہ بھی مکے کا ایک پرانا نام ہے مکہ مکرمہ دے کئی نام ہیں تم ال کبھی وہ نام ہے بلد الامین بھی بھی وہ نام ہے اس طرح بے شمار نام ہیں ایک بکا بھی نام ہے بکا سب تو پہلا گھر جنوب میری عبادت واسطے مقرر کیا گیا جی لوگوں کو آم کی دی دعوت دیتی گئی وہ مکے اندر جی وہ بڑا وہ زیادہ قابل عزت اور قابل احترام ساری دنیا اندر ہوئی کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ویلے قیامت آئے گی اللہ نے قرآن اندر جگہ جگہ کے اعلان فرمایا ہے کہ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی یوم تبدل الارض غیر الارض یہ اپنی شکل و صورت بدل دے گی یہ قائم نہیں رہے گی باقی نہیں رہے گی کیا بیت اللہ یا اللہ کے دیگر جڑے گھر نے یہ بھی ملیا میٹ جان گے اس کو نابود ہو جان گے ختم ہو جان گے یا کی حیثیت حدیث اندر آد آن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تے جس ویل عزاب آیا نا پانی دا سیلاب آیا دا بیت اللہ کیوں کہ اس تو پہلے موجود سی اللہ تعالی نے اپنے اس گھر کی عزت اور گرمت کی وجہ اللہ آسمان آس بیت اللہ نو آسمان سے اٹھا رہا اس سیلاب کی نظر نہیں ہوتا اسدر برہل نہیں دیتا آسمان سے اٹھا ریا. ممکن ہے کہ قیامت ٹوٹن لگے نابو ہوگی اللہ یہاں ٹکڑیا نو ایسی جگہ تک پہنچا دے کہ جتے اے سلامت رہن جتے اے رہی بہتر جان مسجد نبوی اندر ایک ٹکڑا یقیناً ایسا موجود ہے رسول اکرم وسلم نے جیسے ٹکڑا ہے, ہے نا بیت اللہ دے اندر ماں بئی نہ بئی جی ومبری میرے گھر تو میرے ممبر تک کا جڑا ٹکڑا ہے ریاض الجنہ کے جنت باغیچہ محدثین نے یہ تو اور تشریح دو طرح نل کی تھی ایک کہ جڑا شخص ایمان نی عقیدے اس ٹکڑے اندر دنیا اندر پہنچ گیا ان یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ ان سچ مچ جڑی جنت ہے او دے تو محروم نہیں رکھے گا کیونکہ وہ جنت ایک باغیچہ ہے پر لے ہونا چاہیے منافکا مدینے کئی موقعوں وہ زندگی اندر ایسے آئے ہونگے کہ وہ اتنے آ کے بیٹھا انہیں اتنے نماز پڑھی انہیں اتنے کچھ نیکی کا کام بیٹھ کے کیتا لیکن وہ سارا کچھ قبول نہ ہویا اس واسطے کہ عقیدہ خراب سا. دل اندر نفاق سو صحیح عقیدے کوئی شخص اگر اس کیاری اندر جنت دے اس باغیچے بیٹھ گیا اللہ آسمان سے جی جنت انہیں رکھی ہوئی ہو دے تو محروم نہیں کرے گا دوسری توجہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس ٹکڑے نو نوکری اسی شکل اندر جنت اندر پہنچا دے گا بہرحال ایک سوال ہے جڑا جا اندر ابھرتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے نے کہ قیامت جس ویل آوے گی تو او وہ یہ جگہ جی سب تو پیاریاں نے پورے زمین اندر یہاں کی کس طرح حفاظت فرماوے فرماگا یہاں کس مقام تے محفوظ کرے گا یہ وہی بہتر جانتا ہے ابھی صرف یہ اچھا گمہ نہیں رکھ سکتے کہ اللہ اپنی محبوب جگہ دی بے حرمتی نہیں ہونے اور کرام وسلم او فرمایا حرم اللہ علی الارض اجساد الانبیاء اللہ نے مٹی سے نبیوں کے جسم نو حرام کر دیتا ہے نبی کے جسم نو مٹی نہیں کھا سکتی اللہ نے اپنے بندیا کی غرمت کی انہ عزت انہوں کے جسم نو محفوظ کرتے مٹی سے حرام کر دیتا ہے کہ تُو میرے اس بندے نو نہیں کھانا یہ کوئی اپنا اثر نہیں دکھا کہ اللہ نے جنہیں محفوظ جگہ ہیں پیارے مقامات ہیں وہ کس طرح حفاظت کرے گا بہرحال میری عبادت کر سب تو پہلا جڑا مقام مقرر کیتا گیا ہے وہ جی مکے اندر ہے مبارک وہ بڑیاں ہی برکتاں والا ہے سچ ہے کر برکت بے نہیں کیتیاں جا سکتی صرف محسوس کر سکتا ہے اتنے پہنچنے والا کوئی کچھ نہیں اللہ سو بھی اپنی راہمت نہ لے جا گئے ابھی بھی وہ برکتوں تو متمتے ہوئیے فائدہ اٹھائیے اپنی دین دنیا نو کامیابی نالکنار کریے مبارک کن پرمایا بڑی والا وہ آیا تمبئی نات وہ بڑی واضح ہیں روز روشن دی طرح منور ہیں ایک نشانی کی نشان کر کردیا ہوا فرمایا مقام ہو ابراہیم اس کار اندر ابراہیم دے کھڑے ہون دی ایک جگہ کی نشانی ہے وہ پتھر نشانی ہے اللہ نے ہزار ہزار سال تو انہوں محفوظ رکھا ہوا ہے اور سارا ایمان ہے کہ قیامت تک محفوظ رہے گا وہ پتھر کیونکہ اللہ نے انہوں اپنی ایک نشانی بیان فرمایا مقام ابراہیم وہ پتھر موجود ہے نشانی کے طور پہ جیسے کھڑے ہو کے اللہ دے خلیل نے اللہ کے گھر کی تعمیل فرمایا بیت اللہ دی تعمیر کی تھی جس وی کوئی چیز پکڑنی ہوں اسماعی لال اسلام وہ پتھر خود بخود تھلے آ جانا جدو چیز لگانی ہوں جنی بلندی سے لگانی او خود بخود اچھا ہو جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام لگا دیں وہ پتھر موجود ہے اور دیکھنے والے دوست احباب جانتے ہیں کہ اس پتھر تے پیران کے دو نشان موجود ہیں کیونکہ ایک مدت لگ گئی اللہ کے گھر کی تعمیر اندر فیت اللہ بنا اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہ وقت بھی کم کرتے سن بیت اللہ کی تعمیر تو وہ کھڑے ہو کے کرتے سن وہ پیرانے نشان پہ گئے ہوئے نے وہ واضح طور پہ نظر نے نشان اس نشانی کا اللہ نے صراحت سراہت ذکر فرما دیتا ایک دوسری نشانی بھی اتنے موجود ہے جا نام حجرے اسود ہے یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام جس ویلے جنت چو باہر آئے نے اللہ نے حکم دتا ایک بے تو من آ جمی کہ ہن تسی زمین سے اتر جاؤ جنت چ نکل جاؤ بات معلوم ہے کہ جنت چو کیوں کڈیا گیا کی سبب ہویا جنت جو کڑے جان چاند ادو یہ پتھر انہوں نے نال ہی زمین تے آیا جنت دا پتھر ہے لیکن اے دی اے حالت ادو نہیں سی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہ اندر این چمک سی اے این روشن اور منفر اے پتھر سی کہ جس سر زمین سے آیا ہے تے ساری زمین تے رات کو کسی شخص کو اپنے گھر دیا بالن کی دی ضرورت نہیں سی اے دی روشنی ہر جگہ ہی پہنچتی حضر اسود جی کا نام انسانوں نے گناہ کرنے شروع کر دیتے اور سب تو پہلا ظلم حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد اندر وہاں کے دو بیٹیا کو ہویا بلکہ ایک بیٹے کو ہویا ایک تو مظلوم سی قابیل نے اپنے بھائی حابیل نو قتل کر دیتا. اے اینا بڑا ظلم سی اینا بڑا گناہ سی اللہ نے قرآن اندر فرمایا من کاتلا ہا پکا سمی جا جان نو قتل کر ہے میرے نزدیک یہ اچھا جرم ہے جس طرح انہیں پوری انسانیت نو ختم کر کے رکھ دیا اج تو انسانی جان دی کوئی قدرو قیمت نظر نہیں نا آتی جی مرضی بولی مار دیو چھوڑا مار دیو چاکو مار دیو مار دیو ٹکڑے کر دیو اللہ کے نزدیک ای بڑی بات ہے کہ ایک جان نہ حق قتل کر دیتی جائے پک انا تن سمی آ اللہ پروانگ نے ایسا جرم ہے کہ جس طرح پوری انسانیت ہی ختم کر دی ومن اہ انا اہ یا س جمی آ جن کسی ایک جان نو بچایا ایک انسانی جان کی حفاظت کی اللہ کے نزدیک یہ اللہ نے نا فرمانیاں شروع کی, تے اللہ فرمانی شروع کی تے دا اثر اس پتھر بھی آنا شروع ہو گیا جس طرح ایک حدیث اندر مثال دیتی ہے نا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ جس ویلے ایک غلطی کرتا ہے ایک گناہ کرتا ہے تے دے دل سے ایک سیاح نقطہ جے تے احساس اور شعور زندہ ہے بیدار ہے او اس گناہ دی اللہ کو معافی منگ توبہ تعبہ کر لی تے اللہ وہ نقطہ صاف کر دیا ہے دل پھر منور اور روشن ہو جانا ہے تے جے اے احساس نہیں ایک نقتا پہ گیا ایک گلتی نال دوسرا گنا کیا ایک اور ہوتا دل سے پہ گیا تیسرا کیتا ایک اور پہ گیا تک ایک, ایک وقت ایسا آ جانا وہ سیاہی پھیل دی پھیل دی سارا دل ہی سیاہ کر دیں دی اور جس ویلے دل سیاہ ہو جانا کافی اپنے منہ اپنی اس سیاح کا ایلان کرتے سن قرآن اندر اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے انہوں نے کوئی بات سمجھا دے اللہ کا کوئی حکم سنا دے ابو کھڑے ہو کے کہہ دیں قلوبنا غلف اے محمد صلی اللہ والے سارے دلوں سے ایک غلاف چڑھیا ہوا ہے ایک دہ چڑی ہوئی ہے تیری کسی گل دا اثر نہیں ہو سکتا اللہ تو جو مرضی یہ کر سے دلوں سے تیری گل اثر نہیں کر سکتی اللہ نے فرمایا دی دی دی جو کفر، نفاق، او نکل نہیں سکتا تو ہید داخل نہیں ہو سکتی اللہ نے سیل کر دیتے دی اس پتھر تے بھی انسانہ دے گنا وہاں شامت انہوں دا ایک سایہ دا ایک اثر آنا شروع ہو گیا اور اے سیاح ہونا شروع ہو گیا حتہ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قیامت تک مزید سیاہ ہوں چلا جائے گا لیکن ہے یہ جنت کا پتھر اور یہ بھی ایک نشانی ہے او دی عزت وہت حرمت اے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سا دیا حضرت عمر رضی اللہ ہوتا ہو ایک دفعہ حضرت اثرت سامنے کھڑے ہو گئے اور فرما دینے یا حضر میں تینوں گوسا صرف اس واسطے دین لگا میں اللہ تھی کہ آپ نے اپنے لب نہر کسی کا نفا ہے نہ تیرے اندر کسی کا نقصان ہے میں دوسرا صرف اس واسطے دیتا ہے کہ رسول اللہ صاحب تھی آ تم بھئی فرمایا وہ نشانیاں ہیں ساری دی طاقت دیاں قدرت دیاں. ذکر کر کے اگے سانوں کی حکم دتا فرمایا منستا ہے سبھی لوگوں میں میں طاقت دے استطاعت حاصل ہو اینک مال میں کر دی کہ جا جا سکے او دیتے کر دی زیارت فرض ہو جاتی مقبول بات ات نشیم کر لو کہ اس گھر کی زیارت واسطے اس اس دے اندر اسماز پڑھنے واسطے اس گھر اندر جا کے باقی مناسب جہے نے وہ ادا کرنے واسطے شرط ایمان ہے اگر ایمان ہے تو یہ سارا چیزاں فائدہ دین گیا جی ایمان نہیں تو کوئی فائدہ مکے دے کافرہ اور مسرکا مخاطب کر کے اللہ نے قرآن اندر فرمایا الحاج و المسجد الحرام آمن الاخر جان والے بڑی خدمت کرتے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا ذمے حاجیاں و مدارات سی کم ونڈے ہوئے سن وہ جان والے نوں کھانا کھلا دے خدی سن آ ستو پلا گرم علاقہ ہے گرمی کے موسم اندر حاجی حج کرنے جانے ستو پلا بڑی کوشش نال اللہ نے یہ ساری قربانی یہ ساری محنت یہ ساری مشقت جیڑی ہے وہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اج و سکایت المسجد الحرام کہ ٹھیک ہے تھی حاجیا پانی پلا کھانا کلا دن دی خدمت کر دیر گھر کی تعمیر اندر حصہ دے ہو میرے گھر کی رونق نو بحال رکھنے واسطے انتظامات کر دے ہو، بڑی محنت اور مشقت کرتے ہو روپے پیسے خرچ کرتے ہو لیکن یاد رکھو تا یہ سارا خرچ کرنا یہ محنت کرنا کیا ہوئے دے تسی ایمان ہوئے تو تی وہ ایمان برابر ایماندار اندازہ کر لو گا تھی یہ محنت کہ اون والا میرے مہمان ہاتھی کار مہمان ہے اللہ گھروں جس ویلے نکلنا اس سفر تے اللہ اولہ جان اسی واسطے حکم دتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سفر سے نکلو حج واسطے نکلو عمرے واسطے نکلو سے خاموشی نال نکل جاؤ چپ کر کے ہی نہ چلے جاؤ عزیز و اکارت دوست اخباب نو دیو اس واسطے نہیں کہ وہ تے واسطے نوٹوں کے ہار لے کے آن وہ کوئی بینڈ بازا لے کے آن دلہ مبالدہ ایک دفعہ اسٹیشن کے قریب دیکھا کہ بڑے زور شور باجے بج رہے نے خیال کیتا کہ شاید کوئی برات آ رہی ہوگی کیونکہ برات اے تو بغیر تنی نہ آ سکتی یہ نشانی ہے مسلمان ہون کی کہ باجے بجنے چاہیے لیکن پتہ یہ چلیا کہ کوئی برات نہیں بلکہ ایک حاجی صاحب ریل سے بیچنے واسطے آ رہے ہیں یہ سارا اہتمام انہوں گیا شیطان بڑا تجربہ کار دشمن ہے بڑا مکا دشمن ہے وہ پتہ ہے کہ یہ نی ایسی ہے کہ اگر انہیں صحیح طریقے نل کر لی تو یہ ساری زندگی کے گناہ مواقع ہو جان جنت کا رستہ یہ ساخ ہو جانا ہے اس واسطے انہیں این انہ انہی محنت کی ہے اس نیکی نو برباد کرنے ایک اور بھی طریقہ ہوکہ انتار کیا ہوا دکانہ تورڈ پیڈ تے نام لکھے ہوئے کدی پڑھے نہیں تسی ایک حج تے حاجی چراغ دین حاجی نواب دین جے ایک تو زیادہ کیتے تے نواب دین نوابدی چراغ دین ہو جانا اس نیکی دی اس طرح تشہیر کیوں کیا کدی کسی نماز پڑھنے والے نے اپنے نام دے نال نمازی یا مسلی لکھوایا سلاد نماز کو کہہ ہیں نہ عربی نماز پڑھن والے مسلی پنجابی پابی چاہ ہے نا وہ مسلیہ لیکن اربی چ نماز پڑھن والے مسلی کیا جاندہ ہے کیا نماز پڑھن والا اپنے نام نام مسلی ہے یا پسند کرے گا لکھوا زکات دین والے نے کدی زکاتی لکھا ہوئے یا لکھوایا ہوئے روزہ رکھ کے رمضانی بنیا بنے ہوئی یہ حاضی الہاج کیوں بن گیا یہ شیطان کا ایک ہے کہ اے نمائش کرے اپنی اس نیکی نوگ سامنے ظاہر کرے اور یہ بیڑا گڑکو یہی برباد ہو جائے فرمایا عزیز و وکار دوست احباب اطلاع دیو جس ویلے ایک سفر سے چلو نکلو اطلاع دیو اطلاع دین دی وجہ اور یہ حکمت کی بیان فرمائی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ہوتا ہے اور اللہ اس ویل فرما دے کہ بندے تو مال خرچ کیتا ہے تو اپنا آرام راہت چڈیا ہے تو اپنا گھر باہر چڈیا ہے اپنے بال بچے نو چڈیا ہے میرے واسطے میرے گھر کی زیارت واستے نکلے آئے میرا تیرے واہ ہن تو دعا مگتا جا کہ میں قبول کرتا جا دا. تو دعا منگتا جا دا میں قبول فرمایا عزیز و عقارب نو دوست احباب اکارب نبلا دیو تاکہ وہ دعا اندر شامل اللہ نے ہن دعا قبول کر جان والے دی دیا وہ تھی دعا کرے تھی وہ دعا کر اسی سارے ایک دوسرے دیاں دعاواں دے محتاج پیغمبر بھی محتاج سن دعاواں دے علیہ الصلوۃ والسلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کتے دی بیمار پرسی واسطے تشریف لے جاندے نا اطلاع ملدی کہ فلاں دوست بیمار ہے فلاں ساتھی بیمار ہے آپ کو دے گھر بیمار پرسی واسطے تشریف لے جاندے تے اونوں جا کے تسلی اور تشفی السلام علیکم تو بعد اے دین فرمان دے لا باس تو ہور انشا اللہ اپنی اس بیماری نو برا نہ سمجھی یہ دیتے افسوس نہ کری لو لال نہ کری اگر تو ہورن ان شا اللہ اگر تبر تو کم لیا تو انشاءاللہ اس بیماری ناللہ نال تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا بیمار کی بیماری سے یہ سن کے ہی ختم ہو جائے کیونکہ مومن دی آخری خواہش یہی ہونی چاہیے اور ہوں کہ اللہ میں مینو معاف کریں یہ جڑی جسمانی محنت زبانی محنت لسانی محنت مالی کوشش جو کچھ بھی مومن کرتا ہے مسلمان کرتا ہے یہ پیچھے متمائے نظر تو یہی ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے اور میں منگو معاف کر دیں لاس لا تو آپ فرمان دے کہ غم نہ کریں فکر نہ کریں اس بیماری نو برا نہ سمجھیں. انشاءاللہ تیرے سارے گناہ اللہ کر دیں تینوں پاک کر دے گا اللہ گناہ گنا مت کی فرما دے وہ آپ کی خدمت اندر ارد کرتا کہ میرے واسطے ثابت قدمی کی دعا کرنا میرے واسطے صبر دی دعا کرنا اللہ مین صبر دے میری زبان چ کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے رہے اللہ کو پسند نہ ہو گئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ والے وہ فرما دے وہ اللہ نا تعواں بھی یاد رکھی سارے لی بھی دعا کری بیمار نو فرما دے رسول اللہ کیونکہ بیمار اللہ کی رحمت بہت قریب پہنچ چکا ہوں گا جدو گنا موقع ہو گیا اللہ کی رحمت کے قریب ہو گیا بندہ کہ او وہ لنہا ساڑھے واسے تو دعا کریں پیغمبر بھی تو دا بہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے اندر آنگا ہے کہ جس میں دی والدہ محترمہ دا انتقال ہو گیا حضرت جبریل علیہ السلام آئے کہ آکے فرمان لگے اے موسیٰ علیہ السلام اندرہ احتیاط زیادہ کرنا جو کچھ بولن لگو سوچ سمجھ کے بول پیغمبر نو اے نصیحت کی جا رہی ہے السلام کیوں جیل علیہ اسلام فرما دے کہ پہلے تسی جانے سو پہ ماں کے ہاتھ دعا واسطے اٹھ جاندے سن اللہ میرے بیٹے دی حفاظت کری اللہ میرے بیٹے دی زبان چی صحیح, صحیح باتاں کٹاوی اللہ میرے بیٹے نو اے دوی فرمایا ہو خود ہی احتیاط کرے جائے وہ ہاتھ دعا واسطے ہوں پیچھے نہیں رہ گئے وہ لانا بیمار ناڈے لی دعا کریں سان اپنی دعا من سے شامل رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورا کا واقعہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خدمت اندر حاضر ہوئے پھر آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ میں <تصفح> نیت کی ہوئی ہے نظر منی ہوئی ہے کہ اللہ جب موقع دے گا میں بیت اللہ دا جا کے طواف اگر اجازت مروا دی میں اپنی وہ نیت پوری ہوں، اپنی اس نظر نوریا کر لوا یاد رکھنا نظر دو قسم کی ہوں ایک تے نظر ہے نیت کہ میں اللہ جب توفیق دے گا ای ضرور کم کر دے تو پھر میں کی کروں اچھا نہیں سمجھیا گیا اللہ نے شرطاں لگا کہ تُو اے کر تے پھر میں کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کوئی شرط نہیں سی لائی ہوئی یہ نیت پیتی ہوئی جب اللہ توفیق دے گا میں جا کے عمرہ اجازت منگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اجازت ہو گئے تو میں عمرہ کرا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اجازت ہے ضرور جاؤ جس ویلے چلن لگے کہ آپ فرما دینے لا تنسانا فی یا او اپنی دعا نہ بھولنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرما نے کہ یہ جاپ نے میرے فرمایا نا یا کئی اے میرے چھوٹے بھائی عمر اللہ دی قسم اگر ساری روئے زمین دی بادشاہ بھی دے دیتی جاتی دی تو دی مجھے اینی خوشی نہ ہوتی جن کی اس گل خوشی ہوئی لا فی پنسا اے میرے چھوٹے بھائی امر اپنیاں دعا وقت سانو بھول نہ کرائی جتنے اپنے لیے دعا کرے اتنے سانو بھی یاد رکھے عزیز و اکاروں دوست احباب اطلاع دے کے جاؤ تاکہ او دعا اندر شامل ہو جائے جس ویل واپس آؤ ادو بھی انہوں نے پیغام بھیجو اطلاع کیونکہ گھر اندر داخل ہوں تو پہلے پہلے ہو چکا ہے کہ تو دعا منگ میں قبول کروں گا وہ پھر دعا اندر شامل ہو جا. اللہ دا جائے اللہ کا مہمان بن کے جا رہے اللہ کے گھر کی زیارت واسطے جا رہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کا مطلب سمجھایا فرمایا من مالا کا زادن اللہ جنہوں اینی توفیق دے دے کہ جنہوں نے سفر کرنا ہے جنہیں دن دا سفر ہے او دے واستے او دے, او دے خوراک موجود ہوئے کھان پین دا بندوبست ہوئے جنہ دا کفیل ہے جنہوں چھڑ کے جا رہے ہے او نا دی خوراک دا بندوبست کر سکتا ہوئے او نے عرصے دا اور سواری موجود ہوئے یا سواری دا کرایا انہوں ہر شخص جہاں سے خرید لی سکتا ایک ذریعہ اللہ نے بنایا ہے سواری جا رہی ہے وہ ٹکٹ لے کے ہر وہ شخص جا سکتا ہے جہد کرایا ہے این پیسے ہیں خوراک ہوگی موجود اور سواری یا سواری دا کرانے موجود ہوے وہ حج فرض ہو گیا ابھی ہوں یہ درمیان کئی اپنیاں مسلحت کئی حکمتاں کئی رکاوٹ خود پیدا کر رہی ہیں یہ ہر شخص نے اپنے گریبان اندر چانک کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا میرے کونے پیسے ہیں کہ میں اپنی خوراک کا جی چاہیے خوراک کا بندوبست کر سکنا سواری دا کرایہ ادا کر سکنا اگر اے حج فرض ہو گیا جا شخص اے استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ بارے اندر جی وعید آپ نے بیان فرمائی وہ بھی سن لو فرمایا مم کا ولن یا پل یمت نسرا اللہ نے جنوب توفیق دے دی جنو استطاعت حاصل ہو گئی دوسرے در تے حج فرض ہو گیا پھر وہ حج کیتے بغیر مر جائے وہ مرضی ہے یہودی بن کے مر جائے وہ مرضی ہے عیسائی بن کے مر جائے وہ میری امت مسلمان ہو کے نہیں مر جائے عیسائی ہو جائے یہاں دو قوموں کے اس واسطے نام لے کہ یہ سب تو قریب یہاں کا دور اور وقت ہے سارے اگلے کتاب اور انہ یہ دعوی کہ سڈے تو سوا اور کوئی جنت اندر جائے گا ہی نہیں وکالو لین کو لنت من کان نو او نصارا یہاں کا یہ دعوی کہ سڈے تو سوا جنت اندر کسی جانا ہی نہیں صرف یہودی یا ہی جنت اندر جان گے اللہ نے فرمایا کل ہاتھو گرہان کم کن کن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہ اگر تواٹے کول کوئی ایسا معاہدہ کوئی ایسی تحریر کوئی ایسی دستاویز ہے کہ او ذرا سانو دے لے آ دکھا دیو جنے تے اے لکھا ہوے اللہ دی طرفوں کہ یہودی اور عیسائی جنت اندر جان کے باقی کوئی نہیں جائے اس تو اپ بخاص اینا اور تے حوالہ دتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جڑا شخص حج پرد ہو جان تو بعد حج نہ کرے اور ان موت وہ یہودی بن کے مر جائے عیسائی بن کے مر جائے مسلمان ہو کے نہیں یہ بات صرف مرف سن سن حد تک نہیں اپنے اپنے گریبان اندر ہے کہ کیا یہ توفیق ہے یا نہیں یہ استطاعت ہے یا نہیں اگر ہے کہ اللہ نے کوئی بہانہ نہیں سننا کہ میرے بچے جو آم سن میں شادیاں نہیں سی اج کی میرا مکان بن والا سی میں کتھے میری دکان کوئی نہیں سی، میں کاندہ کتھوں اللہ نے کوئی بہانہ نہیں سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جدوں تو دے دے حج کرو امرے کرو دو گے ایک تو اللہ گناہ معاف کر دے گا دوسرا اللہ رزق پراپت کر دے گا اللہ دے وعدے سچے نے پیغمبر دی زبان جو جو چھ نکلی ہے وہ سچی ہے اگر کمی ہے تو سارے یقین دی ہے کمی ہے تو سارے تبکل اور بھروسے اندر ہے حج اور عمرے دے اللہ گنہ محاف کر دے گا رزق فرار کر دے گا تجربہ کر کے دیکھ لو اللہ دے یقین کریے تے سہی دس پرائز خرید کے یقین آ ہے کہ تے تے تے نہ نہ نہ قائم اللہ اللہ اللہ دے قرآن یقین محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے محمد فرمان اور مہاراج بھی اتنے جان کی طاقت اور استطاعت مل گئی او اللہ نے منکر ہوگئے زبان نال انکار کرے یا عمل نال انکار کرے وہ ایک بندہ ہے نا جا انکار کرتا ہے عمل نال یا زبان نال اگر سارے جہان بھی منکر ہو جان تے فرمایا میرے اللہ نو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں وہ پرواہ گنی سارے بھی منکر ہو جان سارے جہان بھی او دا انکار کر دا فرمانی تے وہ ترو اللہ نو پھر بھی کوئی خطرہ نہیں اللہ دے بوجھ کوئی ٹٹل نہیں لگے اللہ دی کرسی کوئی وہ چھین نہیں لگا بادشاہت قائم ہے ہمیشہ تو ہمیشہ تک قائم ہے ایک ہدی سے اندر آیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنے. اللہ نے فرمایا جل شان جلوا قال اللہ تبارک و تعالی لو ان تم آخرا تم جن تم ان فرمایا اگر آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت کا ان والے سارے انسان ساری روز زمین چین باقی ساریا مخلوق کسی میدان اندر جمع ہو جان ساریاں اور الان کر دین ہے اللہ ابھی تینوں نہ اپنا خالق مننے نہ اپنا راجک مننے اپنا مالک سمجھنے نہ تیرا کوئی حکم من تیار ساریا مخلوق اکٹھیا ہو کے یہ اعلان کر د اللہ فرمانے نے لا ینکس بھی ملکی شیعہ میری خدائی اندر میری بادشاہی اندر میری حکومت اندر میری سلطنت اندر میری طاقت اندر انی بھی کمی نہیں آسکتی جنی کمی سوینوں سمندر اندر دبو کے بار کر لیے تھی وہ دن الفانی اندر آجا ولو انہ اولکم و آخرکم جنکم و انسکم اسے طرح ہی فرمایا سارا انسان سارا جن ساری مخلوقات کسے میدان اندر اکٹھے ہوکے اعلان کر دیں کسی دنوں اپنا مالک مننیا اپنا رازق جاننیا اپنا خالق سمجھنیا جو حکم دینے ہی ہو اکرن واسطے تیار منن واسطے تیار لا یزید فی ملکی شیعہ فرمایا میری, میری خدائی میری حکومت اندر میری طاقت اندر اضافہ وہ تو ہو ایک ہوئے گا حج کا منکر سارے جہان بھی میرے نافرمان فرمان اور منکر ہو جان تد بھی کوئی فرواہ نہیں تد بھی کوئی خطرہ نہیں آؤ ابھی سوچیے اپنے اپنے گرے باندھر چانکیے اللہ نے اگر توفیق دیتی ہے تو ارادہ کر لیے تیار ہو جائیے محبت اور پیار نل اللہ دے گھر کی زیارت کا ایک اپنے دل اندر ولولہ اور جذبہ پیدا کر لیے اللہ میں توانو قیامت تک آن والے مسلمانوں توفیق عطا فرماوے کہ ایمان نل اتنے جائیے اور اس گھر دیا جیسے برکت رحمتہ اللہ نے رکھیا نے او ساریاں سانو حاصل ہون واپر مقدار اندر سانو نصیب ہون وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم بیمارہ دی طرفوں کچھ صحت وقت دعا لیاں درخواستہ نہیں نماز تو بعد قلوس دل نل دعا کرو اللہ جمی مسلمانہ نو صحت کاملہ آجلہ عطا فرمارے جیسے ترین کسے بزرگ دی طرفوں اے درخواستہ ہے کہ میں کچھ پریشانی لاحق ہے دعا کرو اللہ میری پریشانی دور فرما دے اللہ سا سارا اللہ, و آمر اللہ سا پردہ پوشی فرما دے اور دے خدشات نو دور کرتے ملکی حالات بڑے عجیب دور تو گزر رہے نے یہ بھی خاص طور سے دعا کرو کہ اللہ اس ملک نو سلامت رکھے اور اے تے اپنے دین ناوی رکھے اللہ دین دا بول بالا کر دے دی دے دشمن اللہ تحس نحس کر دے دی دے دشمن اللہ انہ دا نام و نشان مٹا دے وے آخری بات یہ ہے